رسلم اسلحد السلمین سلحا سعید مابین مسلمان اطلاق ندام عالمی کی سلح مطلخ کی کب سورت دے انکار کی شافیت متصدار چسورت دو اقرار کے سعید بسرت انکار کے سیدہ زڑے پچابا نے داو کی دو اگر چلٹ انکار کی خوبصورت انکار کے سیندا پتہ مدائی پدرو ببانی سلح کیا پری ببانی کہ تحریم دہرا تحریم دہرا دا دادی دارا کے دا. جی مطلق سلحا جائے اطلاع حدیث سے خوبصورت اقرار کی بھی د انکار کی بھی اور پدے کی تحریر و تحریم رادی پستر را یا تحلیل میں سائدانحمد ر سلح وش لوگ پیدا کے خود جدید جاری سے بنے دیکھے گا نا یا بنا بن ہوا چیزیں سے منی دیکھیے تحریم دا دیکھے دے دہلا سردا سلح جین یا احل حراما. تحلیل دا حرام کئی سلح کہ بازار سے لوگوں کا نور پیدا سے نہ جین کی جگہ سبا کی دگا غلط رسومات غلط شرائط ہو دیکھی اواح حل حرامن یا تحریلا حرام رسول مسلمان پخر شرط نبائے اللہ شرطن حرامن حرم یعنی مسلمان کی کم شروع کی جو خلاف نہیں سنت سنتنا ناری نے بیفا پاکی ہربو یہ قائم او ثابت شروط معنی جکم شروط کی خود شیو دی فقارچ باگی فاوکی کم شرط ہے کہ تحریم دا حرام راضی ناغا سین دے یا کہ تحریم دا حلال حدث احمد بن صالح نے حدث ابن وحن اخبرنی یونس نے مشاء قال اخبرنی عبداللہ نکاب بن مالک نے نکاب بن مالک نے خبرون تقاضی بن صلی اللہ علیہ وسلم اظن انه تقاضى تكابل ذنوه قرضو ابن ابي حضرت مرحوماني مطالبو طلبو مطالبو اولاد ابن حضرت قرضے خلی قالو ہنے جو قبر ذنانو پدی ابن ابي حضرت مرحوم قرضوا پر زمانہ نبی علیہ السلام کی جمعات کی پھر تفافت پر تفات اصواتهما قرضے کو سرے چچ ذواڑا وازنا حتا سمح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرجارے سہتمکی چار دیواری و نادا کام آواز کو کابر نا یار سولہ تابیداری چکے تادار یار سلا اشارہ ہوکم پاشار اشارہ کلر فلاس کدا سیکڑے مسدو چنیم دین ساخت کا پاشار شطرہ اشارہ ایشارے فلاس مانے دشارے دلاس مسدو چنیم کر ساخت کا نم ہی فل کر دین کار کا ہوں میں آنا <سؤال> تو نہ ماہ ساکھئے تو رسول اللہ قالا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لگے لیے ابن ابی حضرت تاگدر پاتھے گوز تو گنام قوم پاکھ دیتا پاتھے گھم باقی کر چھے دور کر اللہ پر سلو